غرق قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں ان شکو تھی اور جو مومنوں کی روح کی گرا نرمی سے کھول دیتے ہیں وہ سبح پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبَقَا پھر تیزی سے لپکتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةَ پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا قلوب واجفة اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے اب سورو ان کی آنکھیں جکی ہوئی ہوں گی یقین یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے كُنَّا نخرة کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تلك خاسرة کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اے پیغمبر تمہیں موسا کا واقعہ پہنچا ہے اذ ربہ طوا جب ان کے پروردگار نے انہیں توا کی مقدس وادی میں آواز دی تھی فرعون کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّا اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سور جاؤ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبَرَىٰ چنانچے موسا نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا تم ادبر پھر دور دھوپ کرنے کے لیے پلٹا پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى اور کہا کہ میں تمہارا آلہ درجے کا پروردگار ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عزاہ میں پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہونا انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو اس کو اللہ نے بنایا ہے او فاسم اس کی بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے اخرج منها ماءها اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے اور پہاڑوں کو گار دیا ہے تاکہ تا تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچ جائے جت الخر پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا یوں میں تگ کر سنو میں دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا برزل جہی لِمَنْ میں اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی فَأَمَّا تو وہ جس نے سرکشی کی تھی دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو دو زخی اس کا ٹھکانہ ہوگی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشہ سے روکتا تھا فَإنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَأْوَى تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی یس الساتی نرس یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی تیم المل لکھ رہ تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام إلى ربك اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے انما منذر من دو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے